السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے نن منع پیارے پیارے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی کئی طرح کی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی جس کا عنوان ہے نیکی کا بدلہ اور اسے آپ کے لکھا ہے اے حمید نے کسی جنگل میں ایک خرگوش اپنے ننّے بچے کے ساتھ رہتا تھا اس نے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں اپنا گھر بنا رکھا تھا اس گھر میں آرام کی ہر شے تھی سونے کو نرم گھاس کا بچھونا پینے کو پانی سے بھرا مٹی کا پیالہ خرگوش کا نناھا بچہ بڑا شرارتی تھا ذرا دیر کو گھر میں نہ ٹکتا اس کے سر پر سیر سپاٹے کی دھن سوار رہتی کبھی ندی کنارے تتلیوں کا پیچھا کرتا کبھی کھیتوں میں جا کر گاجریں کھاتا خرگوش اسے بہت سمجھاتا کہتا بیٹے گھر سے دور مت جایا کرو جنگلی جامور میں پکڑ لیں گے مگر نن خرگوش پر باپ کی نصیحت کا بہت کم اثر ہوتا ہمیشہ منمانی کرتا ایک بار جنگل میں بارش نہ ہوئی پیڑوں کے پتے سوکھ گئے گھاس خوش ہو کر جل گئی خرگوش نے گھر میں جو گاجریں جمع کر رکھی تھیں وہ ختم ہو گئی بھوک نے ستایا تو بے خرگوش گاجروں کی تلاش میں نکل پڑا اس نے ذرا دیر لگا دی نن خرگوش کو بڑی بھوک لگی تھی وہ اپنے آپ گھر سے خوراک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کھیت بھی سوک چکے تھے آخر نن خرگوش کو ایک گاجر مل گئی اس نے سوچا گھر چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا آدھی گاجر اپنے باپ کو دوں گا ننّے خرگوش نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ایک دبلی پتلی ہرنی سامنے آ گئی بولی بھائی میرے بچے کل سے بھوکے ہیں یہ گاجر مجھے دے دے میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلاؤں گی میرے بچے تمہیں دعا دیں گے ننا خرگوش خود بھی بھوکا تھا لیکن اسے ہرنی کے بچوں پر ترس آ گیا اس نے گاجر ہرنی کو دے دی جو ہی ننّے خرگوش نے اپنی گاجر ہرنی کو دی ہرنی اسی وقت سنہرے تاج والی پری بن کر سامنے آ اور کہنے لگی تمہارے دل میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بڑی ہمدردی ہے میں تم سے بڑی خوش ہوئی ہوں نن خرگوش کو پری نے تر تازہ میٹھی گاجروں سے بھری ہوئی چھوٹی سی ٹوکری دی اور کہا کہ کبھی وہ بھی مشکل وقت میں ننّے خرگوش کے کام آئے گی ننّا خرگوش ٹوکری لے کر گھر آ گیا اس نے باپ کو سارا واقع سنایا تو وہ بڑا خوش ہوا کچھ روز ٹوکری والی گاجروں پر گزارا ہو گیا آخر وہ بھی ختم ہو گئی تب بڑے خرگوش نے کہا بیٹا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا میں دوسرے جنگل میں خوراک کی تلاش کو جاتا ہوں تمہارے لیے کچھ پھلیاں رکھے جا رہا ہوں جاتے ہوئے خرگوش نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ اندر سے دروازے کی کنڈی لگائے رکھنا چاہے کوئی آئے دروازہ ہر گزنا کھولنا خرگوش چلا گیا ننے خرگوش نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی جنگل کے جانوروں کو جب پتا چلا کہ خرگوش گھر میں اکیلا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے بولے بڑا اچھا موقع ہے چلو چل کر خرگوش کو گھر سے باہر نکالتے پھر مزے سے اسے کھائیں گے سب سے پہلے بھیڑیا نن خرگوش کے گھر پر گیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا کون ہے اندر سے ننے خرگوش نے پوچھا اب میں چوکی دار ہوں ساتھ والی جنگل میں تمہارا باپ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے اس نے مجھے بیجا ہے کہ تمہیں لے آؤ تم نکل تاکہ میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس پہنچا دوں ننے خرگوش کو اپنے باپ کی نصیحت یاد آگئی کہ چاہے کوئی بھی آجائے دروازہ مت کھولنا بس ننے خرگوش نے کہا تم واپس چلے جو میں دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گا بیڑی یہ نے دروازہ کھلوانے کے لیے کئی طریقے آزمائے لیکن ننے خرگوش نے دروازہ نہ کھولا غصے میں آ کر بھیڑیے نے اپنے تیز دانتوں سے دروازہ کاٹنا شروع کر دیا اچانک ایک جانب سے رسی کا پھندہ اچھل کر آیا اور بھیڑیے کے گلے میں پڑ گیا بھیڑیا رسی کے ساتھ ہی گھسٹتا ہوا ایک گڑے میں جا کر غائب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد مگر نے ننے خرگوش کا دروازہ کٹکھٹایا کون ہے نن خرگوش نے پوچھا مگر مچھ نے کہا ہے hey, اے hey, بیٹا میں تمہارا چچا ہوں تمہاری چاچی نے تمہارے لیے کچھ ٹماٹر گاجر اور سلاد بھیجا ہے دروازہ کھول کر یہ چیزیں لے لو ننّا خرگوش نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گا میرے باپ آ, بابا شام کو آئیں گے آپ شام کو یہ چیزیں لے کر آ جائیں بحلایا, مگر مچھ نے بہت بہلایا پھس لایا مگر ننا خرگوش اس کی باتوں میں نہ آیا تنگ آ کر مگر مچھ نے اپنی سخت مم زور زور سے دروازے پر مارنی شروع کر دی دروازہ چڑچڑانے لگا نرنا خرگوش اندر سہما بیٹھا تھا اتنے میں رسی کا وہی پھندہ اچھل کر آیا اور مگر مچھ کی گردن اس میں بری طرح پھنس گئی رسی مگر مچھ کو گھسیٹتی ہوئی گڑے میں لے گئی اس کے بعد لگڑ گڑ گڑ آیا اس نے بھیکاری بن کر سدا لگائی بیٹا فقیر کئی روز سے بھوکا ہے فقیر کو کچھ کھلا کر دعا لو نن خرگوش نے اندر سے کچھ پھلیاں باہر پھینک دیں اور کہا بابا اس وقت میرے پاس یہی پھلیاں ہیں لگڑ بکڑ نے کہا بیٹا کیا تم اپنے ہاتھ سے فقیر کو نہیں کھلاؤ گے میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں نن خرگوش نے کہا میرے باپ نے کہا تھا جب تک میں نہ ہوں دروازہ مت کھولنا لکڑ بکڑ نے بڑی کوشش کی مگر دروازہ نہ کھولا تنگ آ کر وہ بھی دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا اتنے میں وہی پھندہ پھر اچھل کر آیا اور لگڑ بگڑ کو بھی گھسیٹ کر گھڑے میں لے گیا اب لومڑی کی باری آئی لومڑی نے دروازے پر پنجا مار کر مکاری سے کہا میں تمہاری ہمسائی ہوں بیٹا تمہارے لیے کھیر پکا کر لائی ہوں دروازہ کھولو اور اپنے حصے کی کھیر لے لو نن خرگوش نے کہا بھی ہم سائی میرا باپ آئے گا تو کھیر لانا ابھی میں دروازہ نہیں کھولوں گا مکہ لومڑی نے بڑی منت سماجت کی ہم سائے کا حق جتایا لیکن نن خرگوش پر اس کی چالاکی اور مکاری کی باتوں کا کوچا سڑنا ہوا غصے میں آ کر لومڑی غرائی اس نے دروازے پر اپنے نوکیلے دانتوں کی آری چلانی شروع کر دی ننّا خرگوش پریشان ہو گیا اسی وقت وہی رسی کا پھندہ اچھل کر لومڑی کے گردن میں آپ پڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گڑے میں لے گیا اب سانپ نے آ کر دروازہ کٹکھٹایا ننیہ خرگوش جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگو دریا میں سیلاب آ گیا ہے پانی کا ریلہ تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہے سارے جانور جنگل چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تم بھی اپنی جان بچاؤ میرے ساتھ بھاگ چلو نن خرگوش نے اس بات کو بھی سانپ کی چال سمجھا اس نے جواب دیا زلزلہ آئے چاہے سیلاب میں اپنے باپ کے آنے تک دروازہ نہیں کھولوں گا تم اپنی جان بچاؤ سانپ کو سخت غصہ آیا شکار ہاتھ سے نکل رہا تھا کیا دیکھتا ہے کہ چوہے نے زمین میں ایک سوراخ بنا رکھا ہے جو خرگوش کے مکان میں جاتا ہے سانپ اس سوراخ میں گھسنے لگا تھا کہ رسی کا پھندا اس کے اوپر آ گرا مگر سانپ سوراخ کے اندر غائب ہو چکا تھا ننا خرگوش مکان میں بیٹھا پھلیاں کھا رہا تھا کہ کالا سانپ پھن اٹھائے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ننّا خرگوش سانپ کو دیکھ کر ڈھک گیا سانپ نے اپنا پھن آگے کیا وہ خرگوش کو ڈسنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک بندریا کہیں سے نکل کر خرگوش اور سانپ کے درمیان آ گئی بندریا نے سانپ کو گردن سے پکڑ لیا اور اسے اتنے زور سے زمین پر رگڑا کہ سانپ مر گیا ننا خرگوش خوف سے دکہ بیٹھا تھا بندریا پھر ایک دم سے سنہرے تاج والی پری بن گئی اور بولی میں نے تمہاری نیکی کا بدلہ چکا دیا تو نے اپنے باپ کا کہاں مانا خدا نے تجھے اس کا اجر دیا یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی شام کو خرگوش بہت ساری گاجر لے کر گھر واپس آیا نن خرگوش نے اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا نن خرگوش کا باپ بہت خوش ہوا کہنے لگا شو بوش میرے بیٹے تم نے دو نیکیاں کی پہلی نیکی یہ کہ ایک بھوکے جامر کو کھانا کھلایا دوسری نیکی یہ کہ اپنے باپ کا کہاں مارا خدا نے تمہیں دونوں نیکیوں کا پھل دے دیا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ